مقسم بھی جس پر قسم اٹھایا جاتا ہے قسم اس واسطے میرے اللہ کی ذات پر قسم اس کا مطلب کیا ہے میں اگر اس بات میں جھوٹا ہوں تو خدا کے قریب مجھے سزا دے دے اور حدیث میں رہتا ہے من حلف بغیر اللہ بقد رکھا ایسا قسم جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق پر اٹھایا تو اس نے شرک کیا کیوں شرک کیا یہ کہ اس نے اس کی ذات کی قسم اٹھائی تو اس نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ قسم متضمن ہے یہ اس لیے کہ اس نے صفات خداؤنی اس کے لیے ثابت کی جیسے ہم شکین قسم اٹھاتے ہیں سلطان باہو پر قسم فوجا می الدین گیری پر قسم یہ قسم جس نے اٹھایا غیر اللہ پر تو اس نے شرک کیا کیوں شرک کیا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اگر میں جو ہوں تو جس ولی کا نام میں نے لیا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا دے اس واسطے من حلف بغیر اللہ فقش رکھا اور دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری میں من حلف بغیر اللہ, اللہ, علیہ اللہ جس نے قسم اٹھایا غیر اللہ پر تو فوراً وہ کلمہ پڑے تاکہ مسلمان ہو جائے ایسی قسم سے وہ مشرق ہو گیا نکاح ٹوٹ ہو گیا امال خبت ہو گئے کیونکہ اس نے صفت خون دا غیر کی سال کیا قرآن میں یہ قسم ہے نہیں نہیں قرآن جو فرماتا ہے وہ سمائے اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے کریم فرماتا ہے مجھے آسمان اور تارق نقصان پہنچا دے اگر میں جھوٹا ہوں یہ مطلب نہیں ہے قسم کا ایک ہے قسم لکھ دعا اس کا مطلب ہے صرف دعا